शहरी चूहा और देहा चूह एक की बात है कि एक एक एक छोटा था था जो एक शहर में रहता था। उसको उसके एक दोस्त की तस्वीर मिली जो गाँव में रहता था सो उसने फैसला किया कि वो उससे मिलने जाएगा और उसे हैरान करेगा ओ, इस जगह से कितनी गंदी बदबू आ रही فارم کے گندے جانوروں کی بو آ رہی ہے مجھے اپنے دوست کا گھر جلدی ڈھونڈ لینا چاہیے ہائی میرے پیارے دوست آپ کیسے ہو میں اچھی ہوں میں نے سوچا تمہیں حیران کر دوں کیا بات ہے خوش آمدید میرے پیارے دوست میں بہت خوش ہوں کہ تم شہر سے جہاں تک اتنا سفر طے کر کے مجھ سے ملنے آئے کچھ دیر کے لیے دوست باتیں کرنے لگ پڑے تم نے بہت لمبا سفر کیا تم اب بہت تھک گئے ہو تم تر تازہ کیوں نہیں ہو جاتے میں تب تک آپ کے لیے کچھ تیار کرتا ہوں دیہاتی چوہا فارم کی طرف جاتا ہے شہری چوہا منہ ہاتھ دھونے لگتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور تازہ سبزیاں نکال کر لاتا ہوں اس دوران شہری چوہا منہ دھوتے ہوئے سارا پانی ختم کر دیتا ہے او اتنا تھوڑا سا پانی میرا شہر زیادہ بہتر ہے شہری چوہا بہت کرتے ہوئے باہر آتا ہے آؤ ہم باہر بیٹھ کر کھائیں گے میں نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کر لیا देहाती चूहा शकरकंदी ताजे चुकंदर और शलजम और ताज़ा दूध पेश करता है तुम बैठ क्यों नहीं जाते देहाती देहा शहरी चूहे को पेश करता है क्या आप गाँव में ये खाते हो ठीका खाना कितना बजाय का खाना है देहाती चूह बहुत कोशिश करता है की अपने दोस्त को मुतासर कर सके पर कामयाब नहीं हो पाता کھانے کے بعد دیہاتی چوہا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شہری چوہے کو فارمس دکھائے گا آہا ہوا کتنی تازی ہے میں ان پھولوں کی خوشبو تک سونگ سکتی ہوں وہ ہرا ہرا کیا ہے وہ کچھ تازہ مٹر ہیں پھر وہ ایک خاد والی نم جگہ سے گزرتے آہا, یہاں کتنی گندی بو آ رہی ہے میرا شہر تو بہت صاف ہے ایمانداری سے کہوں میرے پیارے دوست مجھے آپ کے رہنے کا انداز پسند نہیں اس طرح کا کھانا کھانا کیڑے مکوڑوں سے گھیرا ہوا میرے شہر آؤ تم یہ سب بھول جاؤ گے میں معافی چاہتا ہوں کھانے کے لیے مگر میرے کھانے میں کچھ گڑبڑ نہیں جہاں ہر چیز اتنی تازہ دم ہے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر چلو اور میری زندگی دیکھو تمہیں کھانے کو پنیر پاستا اور نٹس اور کیا کچھ نہیں ملے گا یہ تو بہت زبردست بات ہے مجھے یقین ہے تمہیں بہت خوشی ہوگی شہری چوہا اپنا سامان باندھنے لگا اور روانہ ہو گیا میرے جانے کا اب وقت ہو گیا شکریہ اچھا وقت گزرا جلد شہر میں ملیں گے چوہے آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں کچھ دن بعد دیہاتی چوہا اپنا سامان باندھنے لگتا ہے تاکہ وہ شہری چوہے کو ملنے جا سکے کیا اونچی عمارتیں چمکتی گاڑیاں اور میرے لیے مزے دار کھانے مجھے تو شہر سے پیار ہو گیا ہے او کتنی انچی آواز آخر وہ شہری چوئے کے گھر تک پہنچ جاتا ہے خوش آمدید خوش آمدید میرے پیارے دوست میرے گھر میں خوش آمدید شہری چوہ دہاتی چوئے کو گھر کے اندر لے جاتا ہے وہ کچھ دیر بعد کرتے ہیں جب نوکر ٹیبل تیار کر لیتے ہیں شہری چوہا سون کر کہتا ہے کہ آہا آ جاؤ میرے دوست کھانا تیار ہے چلو دیہاتی چوہا کھانا کھانے کے لیے بہت پور جوش ہو جاتا ہے اپنی مدد خود سے کرو دوست وہاں پنیر دودھ پاسٹا، روٹی مکھن کیک اور فروٹس پڑے ہیں شکریہ میں بہت متاثر ہوں تمہارے انداز زندگی سے میرا خیال ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا جو ہی وہ کھانا شروع کرتا ہے نوکر واپس آ جاتا ہے اس کے پاس ایک ڈنڈا ہے انہیں کے لیے چلو چھپے شہری چوہا بہت شرمندہ ہوتا ہے فکر مت کرو جب وہ چلی جائے گی پھر ہم کھا لیں گے وہ باہر جا کر سیر کرنے کا طے کرتے ہیں جب تک ٹیبل صاف ہوتا ہے چلو میں تمہیں ایسی جگہ بتا دوں جب ہمیں ہر طرح کا کھانا ملے گا وہ, وہ کیا ہے یہاں کا مشہور کریانہ اسٹور راستے میں انہیں ایک بلی نظر آتی ہے جو ان کی طرف بہت تیز رفتاری سے لپکتی ہے جلدی سے چھپاؤ اوہ oh, oh, وہ کیا تھا میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے ایک بڑی موٹی بلی کچھ ہی دیر میں چلی جائے گی بس تم خاموش رہو جب وہ بلی چلی جاتی ہے تو وہ ایک کریانہ سٹور میں داخل ہوتے ہیں دیہاتی چوہا کچھ عجیب و غریب سی چیز دیکھنے لگتا ہے وہ کیا ہے احتیاط سے یہ چوہے دان ہے چوہ دان کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا میں تمہیں کیسے کیا ہے؟ بس یہ ہے جو ہی تم اس پر لگا پر نیر پکڑنے کی کوشش کرو گے تو کبھی باہر نہیں آ گے میرا خیال ہے مجھے دل کا دورہ پڑنے لگا ہے یہ سب میرے لیے بہت زیادہ ہے اچھا بات نہ بڑھاؤ بس محتاط رہو خیر یہ سب دوڑنا کودنا ڈرنا اور گھبرانا میرے لیے بہت ہو چکا میں اس سب کے لیے یہاں نہیں آیا تھا مگر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے وہاں بہت امن اور سکون ہے میں اس سب کے لیے معافی چاہتی ہوں میں چاہوں گا کہ واپس جاؤں اور اپنے باغ میں سے تازہ خوراک کھاؤں بجائے اس مصنوعی خوراک کے جو ہر وقت خوف میں کھانا پڑتی ہے ایک سادہ زندگی جینا بہتر ہے وہ نسبت زندگی کی تائشات کے پیچھے بھاگنے سے سو so وہ چھوٹا دیہاتی چوہا واپس اپنے گھر چلا جاتا اور اپنی باقی کی زندگی وہیں گزارتا